ثین کرام پچھلے نشست میں ختم ہو چکی تھی صورت الفتح اور ابھی آغاز ہوتا ہے اور آغاز کرتے ہیں ہم صورت الحجرات کا تو صورت الحجرات ایک مدنی صورت ہے جس کے آیات ہیں اٹھارہ اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ غُطُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ طوال مفصل میں پہلی صورت ہے سورہ حجرات سے سورہ نازعات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں بعض نے سورہ قاف کو پہلی صورت قرار دیا ہے اور یہ زیادہ راج ہے بہالِ ابن کثیر و فتح القدیر ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مصنون و مستحب ہے اور سورہ ابصا سے صورت لیل تک سورہ لیل تک اوساط مفصل اور سورہ ظہا سے سورہ ناس تک قصار مفصل ہیں ظہر و نشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہیں بحال سر پھر اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کے اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں اسی طرح کوئی فتوا قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے اور دینی اور دینی فتویٰ دینے کے بعد اگر اس کا نص شری کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیے گئے حکم کے منافی ہے مومن کی شان تو اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر رہنا پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو دوسرا ادب جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے محمد یا یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 4845 تاہم حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے خیال رہے کہ اس میں خطاب کرنے کا ادب بیان کیا گیا ہے جس کی روح سے نام لے کر خطاب کرنے کی بجائے آپ کے منصب رسالت کے حوالے سے آپ کو خطاب کیا جائے لیکن اب آپ کو خطاب کرنے کا تو مسئلہ ہی باقی نہیں رہا ہے اس لیے آج کا لوگ جو یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے یا اٹھتے بیٹھتے بطور ذکر یا بطور استغاثہ یہ الفاظ دہراتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے بلکہ استغاثے مطلب مدد طلب کرنے کے طور پر تو یا رسول اللہ مدد کہنا مشرکانہ فعل ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقیدے کی اس خرابی سے محفوظ رکھے پھر اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے پھر یہ آیت قبیلہ بنو تمین کے بعض آرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آمیانہ انداز سے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں بھوالے مسرد احمد تیسری جلد سفر نمبر 488 اور چھٹی جلد سفر نمبر 394 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثریت بے عقل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے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 اے ایمان والو اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو یا پچھتاتے پھرو أو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ پیراستہ کر دیا ہے اور اس نے تمہارے لیے کفر و فصق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں فضل اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، مقسین اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل مطلب حق کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ کو ندا دینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا پھر اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرما دی پھر یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے جس پر آیت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی صاحب استعاب شیخ سلیم بن عید الحلالی اور شیخ شعیب وغیرہ نے اسے حسن قرار دیا ہے بہوالِ مسند احمد صفر نمبر بہوال مسند احمد حدیث نمبر اٹھارہ ہزار چار سو اکاون جب بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے تاہم یہ ضروری نہیں کہ فاسق کا مصداق مذکورہ صحابی ہوں اس لیے اسے ایک صحابی رسول پر چسپاں کرنا صحیح نہیں ہے اس کی مفصل بحث راقن کی کتاب خلافت و کی تاریخی و شرعی حیثیت میں موجود ہے بلکہ اس میں فقط ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے بالخصوص بد کردار فاسک اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کاروائی کوئی کارروائی نہ ہو پھر جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہارے مسالح زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان پر وہی اترتی ہے بس تم ان کے پیچھے چلو ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشکت میں پڑ جاؤ گے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سرہ مومنون آیت نمبر اکتر اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز درہم برہم ہو جائے پھر یہ آیت بھی صحابہ کرام کی فضیلت ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے کیری حل کی پھر اور اس صلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے یعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل و تلاش کیا جائے پھر یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تاکہ گروہ سے لڑائی کریں تا آن کے وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے پھر یعنی باغی گروہ بغاوت سے بعض آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے پھر اور ہر معاملے میں انصاف کرو اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اس کی یہ پسند اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہترین جزا سے نوازے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِنَّ إِن عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالمون. اے ایمان والو مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں اور تم آپس میں ایک دوسرے پر ایب نہ لگاؤ اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو ایمان لانے کے بعد فاسکانہ نام سے پکارنا برا ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ پچھلے حکم کی ہی تاقید ہے یعنی جب مومن سے آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو ہمدرد و غم گسار اور مونس و خیرخواہ خواہ بن کر رہیں اور کمی غلط فہمی سے ان کے درمیان بودھ اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے مزید دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 71 کا حاشیہ پھر اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ ترجی امید والی بات مخاطب کے اعتبار سے ہے ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقوا کے لیے یقینی ہے حدیث میں مسلمان سے قطال کرنے کو کفر کہا گیا ہے سباب المسلم فسوق وقتیرہ کفر بحوار سحیح البخاری حدیث نمبر اٹھالیس مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے جس سے خوارج اور معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرتقب کبیرہ کافر ہے اہل سنت مرتقب کبیرہ کو کافر خارج عن الملہ نہیں کہتے اور حدیث میں کفر کو کفر دون کفر قرار دیتے ہیں اور آیت نمبر 9 اس کی دلیل ہے کہ اس میں مسلمانوں کی حکومت سے لڑنے والی باغی جماعت پر مومن ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قطال کریں تاہم اگر کوئی کسی مومن کو بوج ایمان ہی قتل کر دے تو یہ کفر ہے اب بعض نہایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں پھر ایک شخص کسی دوسرے شخص کا استحضا یعنی اس سے مسغرہ پن اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے بنابرین آیت میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے الکبرعبت اور الحقی و غمت و نیس بھوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر اکانوے اور سن داود حدیث نمبر چار ہزار بانوے تکبر حق بات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے اور کب اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے پھر یعنی ایک دوسرے پر تانہ زنی مت کرو مثلا تو تو فنا بدکار کا بیٹا ہے تیری ماں ایسی ویسی ہے تو فنا کمین خاندان کا ہے وغیرہ پھر یعنی اپنے طور پر استحضاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہوں یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا یہ تنابز بالالقاب ہے جس کی یہاں ممانیات کی گئی ہے پھر یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منصوب کر کے خطاب کرنا مثلا اے کافر اے زانی یا شرابی وغیرہ یہ بہت برا کام ہے السم یہاں ذکر یاد کرنے کے معنی میں ہے یعنی بسم بس الدی یوز کرو بالفسقی بےدم فن ایمان بہوال فتح القدیر البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزدیک مستثنی ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالو مشہور ہو جائے وغیرہ بہوالے تفسیر القرطبی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 اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے کیا تم سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یا ایوہا الناس اننا خلقناکم من ذکر و اونثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے بلا شبہ اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل متبراسخ نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ سچے مومن ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو اِنَّ اللَّهَ <سؤال> يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اب ون کے معنی ہے گمان کرنا مطلب ہے کہ اہل خیر و اہل صلاح و تقوا کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افترا کے ضمن میں آتے ہوں اسی لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کا کیا جاتا ہے اور حدیث میں اس کو اکذب زیب الحدیث سب سے بڑا جھوٹ کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ای یک موانے صحیح البخاری حدیث نمبر چھ ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2563 ورنہ فسق و فجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گھنونِ کردار کی بابت بدگمانی رکھنا یہ وہ بدگمانی نہیں ہے جسے یہاں گناہ کہا گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے ان القبی واحر بہوالے تفصیر القرطبی جس کا ظاہر اچھا ہے اس کی بابت بدگمانی جائز نہیں البتہ جس کا ظاہر برا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں حرج نہیں پھر یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا ایب معلوم معلوم ہو جائے اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا ایب معلوم یا معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے یہ تجسس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اسے منع کیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو بلکہ جستجو کر کے ایب تلاش کرو آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچہ ہے اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایزا کا باعث نہ ہو مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے پھر غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے جسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں تو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم عام ہیں اعادن اللہ پھر یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے پھر یعنی آدم و سے یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نصب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ سب کا نصب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے پھر شعباً شعبون کی جمع ہے برادری یا بڑا قبیلہ شاب کے بعد قبیلہ پھر عمارہ پھر وطن پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے بہت فتح القدیر مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلاح رحمی کر سکو اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے جیسا کہ بدقسمتی سے حزب و نصب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا پھر یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان خاندان قبیلہ اور نسل و نصب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفات نصب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں بحال تفسیر ابن کثیر پھر بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے ان آراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قہد سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا ان کے دل ایمان اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی تھے باول فتح القدیر پھر لیکن امام ابنی کثیر کے نزدیک ان سب وہ آراب مطلب بادیا نشین مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا لیکن دعوے یا دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبہ پر ہی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے ایمان و اسلام کے درمیان فرق کی بحث کے لیے دیکھیے سورہ داریات آیت نمبر پینتیس اور چھتیس کا ہاشیہ پھر نہ کہ وہ صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔ پھر تعلیم یہاں اعلام اور اخبار مطلب اطلاع و خبر دینے کے معنی میں ہے یعنی من کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو پھر تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں پھر یہی آراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ کی مدد کی جب کہ دوسرے عرب آپ سے بر سر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا ان سے کہو کہ اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا نہ کہ اللہ کو یا اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دے دی نہ کہ تمہارا احسان اللہ یا اس کے رسول پر ہے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سر حجرات اور آغاز ہوتا ہے سورہ قاف کا تو سورہ قوف ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پینتالیس اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہےف حروف مقطع جن کی معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں قسم ہے قرآن مجید کی بل منذر منهم فقال الكافرون بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت سیا مطلب سورہ قمر پڑھا کرتے تھے بہوانے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اکانوے اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 872 امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجمعوں میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس میں ابتدائے خلق باس و نشور معاد و قیام حساب جنت و ثواب و اعتاب اور ترغیب و ترہیب کا بیان ہے پھر اس کا جواب قسم محظوف ہے لہتونا تم ضرورت تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے بعض کہتے ہیں اس کا جواب بعد کا مضمون کلام ہے اس کا جواب ما بعد کا مضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اس بات ہے بہال فتح القدیر و تفسیر ابن کثیر پھر حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے جس میں اسے مبلوس کیا جاتا ہے اسی حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا پھر حالانکہ عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے آگے اس کی کچھ وضاحت ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی اجمعین